یہ افغانستان کافروں کو مارنے کی جگہ ہے یہ افغانستان قبرستان ہے قبرستان سمجھ میں آئی بات یہ کافروں کا قبرستان ہے سو سال پہلے انگریز آئے تھے ان کی قبریں آج بھی موجود ہیں کابل کے اطراف میں تین دن میں سترہ ہزار کافروں کو ان افغانوں نے مارا ہے سترہ ہزار جن میں گیارہ ہزار یہ سفید گورے انگریز تھے اور چھ ہزار یہ پاکستان اور ہندوستان اور ادھر ادھر سے جمع کیے ہوئے چوہے تھے تین دن میں تین دن میں. صرف ان کا ایک ڈاکٹر زندہ بچ گیا تھا وہ بھی لنگڑا تھا اسے مجاہدین نے کہا اپنے اما جی کو جا کر کہنا ان کی بادشاہ اس وقت عورت تھی آج بھی زندہ ہے وہ خبیص عورت سو سال کے قریب اس کی عمر ہے اپنی اما جی کو جا کر کہنا کہ افغانستان میں نہ آنا دوبارہ تو یہ افغانستان کافروں کا قبرستان ہے اور یہ بات ایک حدیث سے بھی ثابت ہے موجم البلدان نام کی ایک کتاب ہے علامہ یاقوت حموی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے اگرچہ علماء اس حدیث کو ضعیف اور کمزور کہتے ہیں لیکن حقائق کو دیکھو تو یہ بالکل ٹھیک ہے اللہ جل جلجلال فرماتا ہے کہ افغانستان جو ہے یہ میرا کمر بند ہے جو بھی بدماشی کرے گا اسے میں افغانستان لے کر آؤں گا خوراسان کا لفظ ہے خوراسان خوراسان یہ میرا کمر بند ہے جو بھی سرکشی کرے گا اسے میں خوراسان لے کر آؤں گا اور یہاں اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا انگریزوں کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا مطلب کیا ہے ایک طرف سورج ڈوبا ہے تو دوسری طرف نکلا ہوا ہوتا تھا ایک طرف رات ہے تو دوسری طرف دن ہے اتنی بڑی حکومت تھی تو میں پتا ہے اس وقت امریکہ میں رات ہے یا دن ہے اس وقت یہاں دن کے دو یا تین بج رہے ہیں نا امریکہ میں اس وقت رات ہے بات سمجھ ماری ہے ہاں تو برطانیہ کی حکومت اتنی بڑی تھی اتنی بڑی تھی کہ اگر کہیں رات ہو رہی ہے تو کہیں دن ہو رہا ہے یعنی اس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا کسی ایک جگہ ڈوبا ہے تو کسی دوسری جگہ نکلا ہوا ہوتا تھا اتنی بڑی حکومت کو اللہ تعالی نے مار مار کر اتنا چھوٹا کر دیا ہے لیکن بدماشی اس کی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالی اور بھی مارے گا ان شاء اللہ ان کو بات سمجھ مار رہی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے روس آیا روس اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا کہ صرف گھنٹوں میں پورے پورے ملک کو قبضہ کرتا تھا اور جب افغانستان پہنچا آٹھ سال تک یہاں پھنسا رہا پھنسا رہا پھنسا رہا پٹتا رہا پٹتا رہا, رہا, رہا اور مٹتا رہا مٹتا رہا آخر مٹ گیا اور آج امریکہ اسی عذاب میں گرفتار ہے سمجھ میں آئی بات اس کی شلوار شریف اتر گئی ہے لیکن وہ اب یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو شلوار لے کر ہی نہیں آیا تھا وہ تو میرے پاس تھی نہیں یہ ویسے طالبان بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے مارے ہیں اور اتنے مارے ہیں نہیں ہمارا تو کوئی بھی نہیں مرا ہے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے وہ جو پرندہ بھاگ گیا ہے اس کی شرم جو ہے وہ بیچارے کو مہنگی پڑ رہی ہے نہیں نہیں میں کھمبا چیک کر رہی تھی کوئی بجلی کے انجینئر تو نہیں ہے ہاں دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے جو ہار جاتا ہے وہ بہت ساری باتیں کرتا ہے کہتے ہیں نا جس کا ہاتھ کام نہ دے پھر اس کا منہ ہلنے لگتا ہے ہاتھ کا زور تو نہیں چلا ابھی منہ کا زور چلا رہا ہے اللہ اس کے منہ کو بھی توڑے ان تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جا کو اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے تھے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے تو یہ تو معلوم ہو گیا ہے فقط جا کو فیصلہ تو آ چکا ہے اور یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ حق پر رسول اللہ ہے اور ان کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان خَيْرٌ لَكُمْ ایک فرو اگر تم باز آ جاؤ اس بدماشی سے تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے چھوڑ دو یہ دشمنی وہ ان تو لیکن کافروں کی گیس نہیں ختم ہوتی نا یہ پھر بھی کرتے رہتے ہیں وہ انگریز اتنے سارے مرے تھے وہ روس کے لیے کافی عبرت تھی روس اتنے سارے مرے ہیں وہ امریکہ کے لیے کافی عبرت تھی لیکن پھر بھی امریکہ آیا اب امریکہ کے اتنے سارے مرے ہیں یہ چین کے لیے اور ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی جائے گا افغانستان آ جاؤ مراؤ آ جاؤ افغانستان میں جگہ خالی ہے آ جاؤ مرو کوئی بات نہیں اللہ نے پٹھان کو افغان کو اسی لیے پیدا کیا ہے اور ایک بات میں تم لوگ کو بتاؤں اگر یہاں کافر نہ آئے نا یہ افغان آپس میں لڑتے ہیں اگر یہاں کافر نہ آئے نا تو یہ افغان آپس میں لڑتے ہیں. تو اس لیے یہاں کافر کا آنا بہت اچھا ہے جب کافر یہاں آتا ہے تو یہ آپس میں پھر ایک ہو جاتے ہیں ایک ہو کر کافر کو مارتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالی کی حکمت ہے رحمت ہے نعمت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے عمارت کے وقت میں کچھ لوگ جو ہے عمارت کے خلاف لڑ رہے تھے پھر اللہ تعالی امریکہ کو لے کر آ گیا وہ لوگ جو عمارت کے خلاف لڑ رہے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ مجاہد بن گئے اور انہوں نے امریکہ کے خلاف جہاد کیا جہاد میں وہ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط عمارت اور اسلامی حکومت آتا فرمانے کافروں کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ ان تڑود اگر تم دوبارہ آؤ گے تو ہم بھی آئیں گے وہ ان اگر تم اسی طرح کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح کریں گے تم زیادہ اچھلو گے تو ہم بھی تمہیں ماریں گے تو یہ کافر جو ہے کہتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو ہم نے کچھ پہن رکھی ہیں آ خوشی سے آؤ ملا دعد اللہ شہید رحم اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ یہ امریکی جو ہے بیس ہزار اور تیس ہزار فوج بیچ رہا ہے تو آپ پریشان تو نہیں ہیں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے سمر ڈیر راضی دمر ڈیر مڑکی جتنے زیادہ آئیں گے اتنے زیادہ مریں گے یہ تو خوشی کی بات ہے ایسا آیا نہیں ہے ود اگر تم یہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے تم اگر جنگ کرو گے تو ہم بھی کریں گے ولن تم کمفی ات کمشورت اور تم لوگوں کو تمہاری جماعت اگرچہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہو افراد بہت زیادہ ہو تمہیں کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنگ بدر میں ہم کم آئے تھے اب دوبارہ بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے آئیں گے کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دفعہ میں ناکام ہو گیا دوبارہ آؤں گا آؤ ولن تو اتوم شیا اور تمہیں تمہاری جماعت کوئی فائدہ نہیں دے گی ولو کا سورت اگرچہ بہت زیادہ ہو انَ اللہ ملمومنین اور اس بات کو جان لو کہ اللہ کس کے ساتھ ہے مؤمنین کے ساتھ ہے ایمان والوں کے ساتھ ہے وہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے کافروں کے ساتھ اسلحہ ہے کافروں کے ساتھ جہاز ہے کافروں کے ساتھ ٹینک ہیں کافروں کے ساتھ منافقین ہیں کافروں کے ساتھ مرتدین ہیں کافروں کے ساتھ چوہے ہیں لیکن اللہ نہیں ہے اور جس کے ساتھ اللہ نہ ہو اس کو کامیابی مل سکتی ہے نہیں کبھی بھی نہیں دممر اللہ عليهم اللہ تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا وللکافرین کافرین اور کافروں کو ایسی تباہی اور بربادی اور بھی بہت ملیں گی کیوں ذالک بیان اللہ مول الذین آمن اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست ہے وَأَنَّ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے ان کے چوہے دوست ہیں جو بلی کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور یہاں تو بلی نہیں ہے تو شیر ہے شیر الحمد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالی فتوحات سے نواز رہا ہے مجاہدین کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی مجاہدین کی مدد فرمائے اللہ تعالی مجاہدین کی نصرت فرمائے اللہ تعالی مجاہدین کی حفاظت فرمائے وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد و علی الی و اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک والسلام علیکم و اللہ و